بابان بابان تاجر كان يجوز ماو تاجر تاجي يوده كطب تشديري حاسندار تاجي دتو كسال قاضي کی یہ دنیا ایک تھی تاجي دتو كسال قاضي کے حاسندار چف شحالو تاجين شادوت تلکی کتاب شرطے اور چتاجو شرطے نے سورہ کتان مسئلے سے لاخلا لگا لگا نہ جاز منتو اب حدیث کی اولی دماغ درات موالک او شوافی ذکر کین چی من جس نے ابو عبید قاسم صلی اللہ علیہ ذکر کی درے قسان منا فرغمت اللہ علیہ وسلم بارے چیز درے قسان گواہی وکی دے شخص بارکی چیز اگر حواندان داخل بھی چیز محتاج دے نجود رہو ساتھ انہیں کو سورت دا حادت درے کہاں جنو سورت غیر حادت کے فقرار سے درے قبرا سے درے امام بربر دکھیل بہادر متعدد معادل عدالت بحکمان دے ہاکم یوم امام بخاری جزم ان پر با منافات کے تمام کا اجازت کار رجلن رجلا کفاہ انت دیکھو دعوت اور جتوں سنت کی حدیث مقتول ہے نا ذکر ہوا مقتول ذکر کرندہ کی دعا ہے ذکر ہوا ذکر کر ہے اسی تو یوتہ قص رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اشارہ دیتے اختلاف اور جنازہ اس کا باندھ والے اکرن اور داورينا بالفرا... بالفر قال الفراديات انا كنقول انا بلا ذاك راجل المدينه وقت الله صلى الله عليه وسلم فينا مولانا مولانا قال شرعان الى الى الى امر امر جنوده البوليه قالا امر وجب تماما برديو وقال امر وجب تماما في كل تلك الوقت يا جلاله وقال وجب وقال المؤمنين قال كل وجب وجب بسبب شعلات اليسر وقال امر يطلق ما يا من جاي واحد صاحب شاہ مول محت القدیم او و و حاصل انتباب اس حفاظت مشہور بھی <Fatical DONija> مطلب نسا بھی بلکہ اخبار پر نظام نے کافی کی رضا بکم صورت پڑے گی تحقیق کناصب اور ان ادری حدیث متالفت فوارضائے مستفیض ہوتا اور ثابت اور الکا چیز الزام مستفیض ثابت ہے اور معلوم ثابت ہے ثبوت تلزام و سالم کا ثبوت تناسب بلا بعد از تدریج جو ذراعاتی بھی دیگر متقدم دام الحکم فلی پوری سب کے زبن اماص بالفاظ ثابت کی نے بشہرت رضا ثابت بھی بالفاظ اندازہ موت قدیم بالفاظ ثابت اودید <سؤال> سرمجند پر اخلاقیات نورم ورثی کر جا یا جت ونگ نرمہ مالک بندہ بین نہ براہ ذات میں مجا داخل <سؤال> کا حم رضا نفس رہت کا دیکے گی اگر ذات چاہا سبب رحمت سے جا متأخر کی تحقیق ہوئی جو سے نورم جس حدیث سے مولا کوایا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دم شہدا و تکبت لا یہ فرمایا نبی رضاحت جنی پیلے السلام دا سویبینا دا ابو سلمہ دا مشہور دا شورت کا فیلے تعین دا شہودتا یا معرفت دا شہودتا یا معرفت دا شہودتا کلماتا ابو سلمہ دا سویبینا دا سویبینا دا دوڑا دو وقت ثبت فیه دا جو درابیتا د جب انا مدد انا جبدت حتى انا جمع انا لكن يمرج انا مودا نضاي انا جاب قال حتى انا عليه هذا برامات لا بیلابانے پیارا لبن اخزمہ سے زہفت تناب اغلبم کی پیدائش کو سبب دور عمر زمانہ ہے نہ خاص سبب دو پیدائش دار درد درد ہے رفتار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن علیہ شری خدا اس putra کی دی تی اور کرنے کندے نامشور ہوا رضا عدلی یا ددی صدقہ دیرشتے وی جلاتہ تے دی ابلہ وصلی ابلہ ہا تے شے وی اذن اذن لہو صدقہ نہ نہ قاموا لاقينوني ذاك يحرمن الرضا ما يحرمن النسب يبين تعقيم الرضا حضر الدوله जितने دنا بي الرسول او النبي صلى الله عليه وسلم الذين دو سويبل بحتر دوله دوالهم ترشنه صبره ترشنه رضان ورش رضى دوري ورشنه يا تذنا دنا نيوز باقره مالكنا الله ما بلا ننا ترامين بيعتره امامنا شهود مشهورون ان مالفت شهودت هيا عادته شهودت شر ان هو الله عليه وسلم قال يا عمر اذكر رسول الله ان زبید کے قول ہے وقال رسول الله لا معنی عند حسید اشارہ کرنے لو كان فلا نعلن لعمرو بن الوداع قد قال علي فقال رسولنا اللهم ان الوداع تعلم ما يرمى للذين الوداع انا محمد شہاد بہادر خلاف, خلاف حیات کر میں دے ہو داخل جہاد مقبر میں تاثر شہادت ذری اکرہ شہادتا بادائی چارے اِلَّا الَّذِينَ تَابُو ناغین اسسنہ دا کچھرے بے قبول دیا شہادت محناطی کرکی چھے دائی اسسنہ دا اولائی خون فاسکون نا ارصا پندانے اسسنہ دا, دا قریب ناغلہ تھا اوزلی وجہ ترجیح موجودہ چھے قرد داگی سے وجہ نا معلوم ہے نا جی دی دینات جوڑی اسسنہ دا قریب دا چھے اولائی خون فاسک متاوری تازو شاهد ج آبادان شامل <سؤال> دينه انک فسطو بھی نہیں ہم تفادنی ہے ویسے سنا دینلا اولای بول <سؤال> پاتے کوں دادی پاسے قبول کا حدوا ہوا سے نو قید الی الذین تابوا تابوا پیش کی امام بخاری وجد ندامت ابا بکرہ وشبن عباد ولا ہے القذب قال لقد انرا له لقد القذف المغيرة ثم تطابهم واقعدوا من دعات العرب انو كانوا من العرب نا ازادی باقی کی باقیوا حسب مثل خطه ذنكر كي والله عالم دو کا سال نقصان راوت سے عالم کیا وہ مغیرون ذکر کیا پر ہم لاص تدبیری امور سرا سات سا وقت نام ہوا قبیحا تو من کرم کبھی بس جو قبیح منظر میں تنسیل سے انہوں نے کہا اور درمکہ چکر دی خبر رہا گئے امرضہ دعاو کہا اللہم یا اللہ مغیرہ بارکی سوال ہے درمکہ سوال اللہ قبول کرو رکر چی دی دریو پاسانا گواہی تصریف اکرلا زیادت تصریف اکرلا گاظر چی رئیت مندران کبھی ہم مرناز چی رئیت ہما پی دحافن واحدا اید رہو لو حدود ابی شبہا دعاوہ گواہی تنسیل سے رکیسا نا او عمر رحم الحمد لله والحمد لله دائما لقد حدثت لك صبر ديواني اعوذ بالله من حد برضو اپن بده تمثيل نو کرے دا مر حد جن نش التمثيل نو کرے رب لا حد مر مجرد رفع وسود عالم التمثيل دغ ضرورت گواہان بنے جن کی دریم عند الله اگر بنا سرم کی سو اور عند الشرع سنادرجن سالت دی وجن الحديد لا رضی اللہ ورسول سب نہ کہا پٹر پٹ نکاح زبرہ سزا ورتو ظاہری بینندے بھی بلکہ پٹ نکال کر تب قربان دے گو پٹ نکال کر انوں پر لگو مفیدن صدا سناوے جس طرح پر زمانہ ما بد سبب مانوں لو کچھ داخل اعلی امراتن پر ازارہ محاصل دار ہے کہ دا جاغی ہی نتلق توبیو کا سمس تابا ہم اوہ کالا مان تابا قبلتو شاہد شا کی چھتا محدود فی القذب چھتا ہوا سے قبلی کی شاہد شاہد شاہد کشمیر احمد رجی ملحظ ابی حریقہ ملحظی نزیر دنظر سے ما بحالفہ دیتا رہے کہ اللہ مانا رہ توبی اللہ یقذب نفسہ خاظب کی توبیو باسی لا چھتے مانا رہے توبی اللہ خبر دے دیما آد دو عمر قول کہ سمت ستاباهم و طالم ستاباهم دلکھا ہر قرصہ بے معنی تقزیب و نفس شو اور تقزیب دے و نفس دکھ پرزان دکھارا سرد و جود دروی اتنا دا ہو دا سارا سا مناسب ندا ہو اپنے سمدار ہے کہ دے باعث کی پا تقزیب باعنی درو ہوئی دی سمت ستاباهم دو با درو ہوئی دا ہوئی دا دا ہو مناسب ندا دی باعث کی کو رو ہوئی. جواب کی دیشی. جو مقصد بلکہ تو تو دا الفاظ ہوئی نہ تقسیب بتا ماں چھو چھلے چھلے باسی بدرو ہمارے واجا واجا دلاں ذکر کیتا پتہ گئے کہ میں ذکر یہ دین فزر گنوں پھان دی وارن ہم کی جسر وجرے و دا کالا تے نہ دے لاگہ اندنا جسبی شہادت محدود نہ نو بہین قابض کے اگرچہ ذو ابیت زائد شرک کا پر ضامن پٹوں شاداد کی جائزدہ جملہ ہے وہ تو فرماتے ہیں بقضائے جائزدہ کہ اگر آپ نے شرک قضاے کو صرف پیشاد کے غناب میں سمجھیں محدود اگر طلب قضاے کو مشد محدود نہ فقضاے ہو جائزدہ النافذہن وقار بعض الناس کہ جائل شهادت تقاسب دائے بارکوانا کم بیان تناقص اور داغی جواب جائل, جائل شهادت تقاسب و انتابا اگر کتوب ہے باشی سمقا بیان با اگر کتوب ہے بیان اگر کتوب ہے نکاح و نگاہ را ہون بخیر شهادتیان جائد و نکاح بغیر شهادتیان فائدتزا حاصل تناقص بین خورین دخناب یا طرف دخناب ہوا محدود پل شهادت صحیح نہیں دیو سنسن بندہ تدام صنقیچ نکاب غیر شهادت اگر او بے ویچھے شہادت موضوع پہ کی سید ہے یوں ترکب ہی دے. نشتے دے بہت سے سید ہے شہادت موضوع سید ہے اور بے انقاد نکاح پہ دیوانی ہوئی شہادت اللہ پہ حیقت کہ نکاح پہ غیر شاید نہیں چلا جو آپ انقاد شہ یوں دے ثبوت شہ دے دیکھیں فرد ہے اللہ پہ کہا اللہ ببتر محبانی پہ کھنا بدا کرنا یوں دے ثبوت شہ یوں دے نکاد محدود چکا مانگی لے بکن ثبوت شہ پہ شہاد یونقاض تو بننا ہے انقاض راضی تک ہے انقاض زکہ صرف یہ حضور انقاض نفس حضور دو شاہدین راضی برابر اول کہ دانی شہادت عند الاداب مقبولی کو مقبول نہیں یود حسی یود اداو شے انقاض شے احناطکم جائز نہیں نافذ باد اداد و ثبوت ان ان ثبوت او انقاض تو کہ انقاض مراد ہیں انقاض شہادت دی مان راضی ہر بار کہ چرے دزوج دی رضوی اس کیلا پر لے وہ نہ وہ ہاتھ یہ قذر پکڑ لے یہ جوی والے لیکن نفس نے کہا بڑا کہ اہل طال اشارتی دبل تنا کو ثابت ہے سنا ہوا نا پتہ میں تزوج مجہ بجازا و ان تزو دبل تزوج بشہادت عام دین لمی شانمی جو بیس کلام یہ جو واجہ لا دبل بنافس کے فرقہما میں محدود سے القذف اور دعوۃ کے حالات کے دوائے لاخیش محدود شہاد فغير دا دا. دا دا فغير في خلاف دعابتھا اہل سند کا ولایت پر فقظہ نے سنف غیر بہتر اشارہ کیا لہ فقظہ نے اشارہ دعابت یہ سارے دوی رنگ پر غیر بنتا ولایت قذب نے کا مناقض تھی گی اب شہادت قابل نے مناقض تھی دعبل ترا کو سارے یہ ہے کچھ اور احبار شہادت شہادت کے احباب اخبار کے لکی اشھدو رایت الہ اللہ نہ بصریت رایت کہ کذاذ باب اخبار نہ دی وجہ اخبار دا صحیح مو قوم کا شہادت مبنا فی ولنت جہاد مناصر شہادت مناصر اد کہ ورت ہے اخبار دے بعد اخبار مناصر کی تھی بعدیں اں دے بعد ایک نہ بڈی کہ مدھم ایک کی لزوم دسو بہ ہر چار دی غلام مرادی پر ہر مرادی بہ ہر مرادی کنا تے پنی ایک بار کے مرزم نے دیوے نے ایک بار سین راہو شہادت نہ لا کون جلدی می کایفا ثوربو توبتو ترم قداشی اندار تے چار کلا توبہ فرادی پتک تھیو اللہ سرا اور تنظیم نہ خدےو سارے نہ محال و طور توبتو کتن فرادی توبہ دی کہ بے قبول سی شہادت دا خدا اڑوات دی کر وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم اذان صلاه ولحن النبي صلى الله عليه وسلم كلام على كلام كان مالك والصاحبه او حديث ذكرت تناصب لدي اثار دا حديث ها حدود جني دادي دا دا سواتر لازم دا کہ شفاء ذکر کہیں او ذا تقریبا دا عامل داخل بحث کے بنی ذاتی میں اخلاق نہ ہوئی نچہ ہر کل دع حق اور تغریب کا دلین دے تو سبوت تو وی دا لگا جی یوکارو شرما دا جو کر باج دے تو کی کنا مارو مذا سچے مزید سنت تقریبا عمل امد دا دلین دے تو مک مود تو تو قبر دارنگ پا دا قبر نو سد کم پندو سد بیکار دا دا, دا, دا پندو سد با لبن کرام اکرام ہیرہ بچو مارو مذا سچے دی توبہ قبول شوی دا دا پندو سر دے باستی کلام تجھنوشو معلوم دا شدی تباک پرشوی دا حدیث تاریخ درہا جاوز زناننا اللہ صلی قرآن شو پاہنون توبتو دا تر خوتل اجرا دا حق تا او دا اجرا دا حق دی بانے دا دلیل دا محملیت تتوبی دے حاصل دارا چھے دا چھ زمانت دیرے چھے دی تباہی کی آساز یا دا, دا سعماس در چھے تباہی کی آساز دے معلومی پتاکا علامات تتوبی لاذا كان اسمعنا ذاك اليرى ينهي نجح وقال الاذا يونس ولا دعني مشاورين فغررنا روض دبينا اننا نود ان نذكر جدا في <تصفيق> باويا دا على مولانا امامنا جوا ان دعاه قصد نيت وطني ضد اجراء حكم تاع دليل المقبلات التوبين طاردنا تبذين بعد اجراء الحد وكنا تادي وكان تادي بان ذلك قال هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابياتنا اليوم بدايه تلاسان قال ان مشاورين ارا بدل ين دلل للقتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر في منزله ولا يمكن يجعل لنا في بگواج چار چار